کی تفسیر باقی ہے ملاقت خلق انسان تمطین اور یقینا ہم نے پیدا کیا انسان کو منصولا لطمتین مٹی کے خلاصے سے اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے کہ جس طرح با میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے رشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لائے تو زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی لائی گئی تو اس مٹی کے اندر ہر طرح کی خاصیتیں تھیں کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے کوئی گرم ہے کوئی ٹھنڈی ہے کوئی چکنی ہے کوئی ریتلی ہے مختلف طرح کی جو مٹی کی خاصیتیں ہیں تو اس طرح کی مختلف طرح کی مٹی کو جمع کر کے اس سے آدم السلام کی پیدائش کی اور آپ ماتے ہیں کہ یہی پھر مٹی کی یہی انسان کے مزاج اور طبیعتوں کے اختلافات کہ بعض لوگ اچھی طبیعت کے بعد بری طبیعت کے بعض نرم اور بعض سخت اور اس طرح مختلف طرح کی جو لوگوں کی مزاج اور طبیعت ہیں وہ بھی اسی مٹی کی وجہ سے ہیں تو فرمایا کہ کے یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو یعنی اصل انسان کی جو اصلیت ہے وہ صولا لمطین اور مٹی کے خلاصے سے مٹی کر یعنی کہ جو نچوڑ ہے اور مٹی کے حوالے سے مختلف طرح کے قرآن کریم میں مراحل بیان کیے ہیں یہاں پر من تین کہا ہے اور دوسری آیات میں بن من المنحم مسنون کہا ہے اور حقیقت میں یہ سارے مراحل ہیں کہ من تین جو ہے وہ مٹی کے مختلف جو اجزات تھے اس کے بعد اسی مٹی کو گوند کے رکھا گیا حتیٰ کہ وہ تین بن گئی یعنی پانی اور مٹی اور ایک وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایک کیچڑ جس میں ایک اسمیل بدبو ہے اس میں وہ شکل اختیار کر لی اور چکنی ہوگی تو یہ مٹی کے مختلف مراحل ہیں اس کا قرآن میں ذکر آتا ہے تو اسی طرح من تین اللازب مختلف طرح کی جو اس کی سفت بیان ہوئی قرآن میں سمجھا اللہ ہُن الطف فی قرارکین اس کے بعد اس کو ایک یعنی پہلے تو اس کی ابتداوٹی سے ہوئی اس کے بعد اس کو بنایا ہم نے ایک لطفہ ایک قطرہ جو کہاں پر فیقرار امکین قرار ٹھہرنے کی جگہ مکین یعنی محفوظ ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ پر وہ قطرہ وہ نقطہ یعنی کہ وہ نطفہ جو ہے اس کو ٹھہرا دیا تو یعنی آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور آدم کے بعد اس کی باقی اولاد کی پیدائش جو ہے وہ ایک نطفے سے کر دی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ یہ نطفہ یہ قطرہ منی کا اگر دیکھا جائے تو مٹی کے ساتھ اس کی کوئی کسی طرح سے کوئی مشابت نہیں کسی انداز سے کوئی اس کا تعلق واضح نہیں ہو ظاہر نہیں ہوتا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا ہونے والے اس انسان کو اس کی پیدائش جو ہے اس قطرے سے رکھ دی اور وہ قطرہ جو ہے وہ پورا بھی نہیں اس کا ایک تھوڑا سا حصہ معمولی سا حصہ اور وہ حصہ جو ہے اس طرح کیا ہے کہ اس میں انسان کے لیے ہر طرح کی خاصیت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اللہ نے رکھتی ہے اس کے یعنی کہ ماں باپ کے جو جسمانی لحاظ سے ان کے اس کے اثرات ہیں ان کے اخلاقی لحاظ سے جو اثرات ہیں یہ ساری چیزیں اس معمولی سے اس قطرے کے حصے کے اندر رکھتی ہیں کہ جو پیدا ہونے والا انسان ہے بچہ ہے اس کے اندر یہ ساری خصلتیں آ جاتی ہیں تو فرمایا سماجا اللہ علوک فی قرار المقین پھر انہوں نے اس کو ایک قطرہ بوند کا قطرہ یعنی بوند بنا دی جس کو ٹھہرا دیا کہاں پر فیقارمکین ایک یعنی کہ محفوظ جگہ میں اس کو ٹھہرا دیا فما خالہ کرنا لطفہ پھر وہ نطفہ جو ہے اس کی پیدائش بڑھتی ہے پرورش ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اعلی بن جاتا ہے اعلیٰ کیا ہے جمع ہوا خون جس کو جوک کہتے ہیں یعنی ہے وہ جمع اس کی شکل جو ہے وہ ایک جوک کی طرح ہوتی ہے تو ہاں جو اردو کا لفظ ہے جی ایک جی کی طرح اس کی شکل تو جمع ہوا خون کی قطرہ جو ہے پہلا قطرہ تھا وہی خطرہ قطرہ بن گیا جمع کا ایک کی شکل میں وہ اعلی کا جو ہے جمع و خون جو ہے اس کی یعنی کہ نشورما ہوتی ہے اور نشورما ہونے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے مدغا مدغا ہم جس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسی بوٹی کو کہتے ہیں جو عام طور پر منہ میں ڈھال کر چبائی جائے یعنی چھوٹی سی بوٹی چبانے والی تو چونکہ وہ آل کا جو ہے وہ نشوورما پانے کے بعد ایک چھوٹی بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے کہ اگر اسی حالت میں وہ ساخت ہو جائے پیٹ سے نکل آئے یعنی حرحم سے نکل آئے تو دیکھنے میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ بوٹی ہے کچھ اس کے علاوہ کچھ اس میں کسی انسان کی کوئی شکل و صورت معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ مدغہ جو ہے اس کی دو شکلیں اللہ نے بیان کی ہے جس اصور تاج میں پہلے پڑھ چکے ہیں مخلاء وغیری دن اس کا پہلا مرحلہ صرف ایک بوٹی کی شکل ہوتی ہے کہ جس میں کس طرح کی کوئی شکل و صورت کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی اور چالیس دن کے اندر جو ہے پھر یہ بڑھتے بڑھتے مخلقہ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر یعنی نشو و پاپ ہوتے ہوتے اس کے اندر شکل انسان کی شکل و صورت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے سر ہاتھ ٹانگیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس میں سے ظاہر ہونا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ دیکھنے کے پتہ چلتا ہے واقعی اس بوٹی سے کوئی انسان بن رہا ہے انسان پیدا ہو رہا ہے متحف فق القن کا مدغا فق الف القن المدغ <تصفح> ہاں جب وہ انسان کی شکل میں اس کے سر ہڈیاں اپنے سر ٹانگے وغیرہ نکلنا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر ہڈی پیدا کرتا ہے فقصول اضوام الحمہ ان ہڈیوں پر اللہ تعالف ماتا ہے کہ ہم نے گوشت چڑھایا خلقن آخر <تصفح> <تصفح> پھر ہم اس کو ایک دوسری شکل دے دیتے ہیں یہاں پر خل کا سے مراد ایک دوسری شکل اور دوسری شکل کیا ہے کہ وہ پہلے جو ایک جونگ کی شکل میں پانی کا صرف ایک قطرہ تھا اس کے بعد وہ علاقہ بننے کے بعد ایک جوک صرف بنا اس کو اور اب جو ہے ایک مکمل انسان کی شکل بننے کے بعد دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ دونوں میں کیا موازنہ ہے دونوں میں کیا مشابت ہے کسی لحاظ سے کوئی مشابت نہیں یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ چیز چھوٹی بھی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز یعنی کہ چھوٹی اور بڑی چیز دونوں کے اندر گمشاب سے نظر آتی ہے یعنی فرض کرو کہ پودا ہے پودا بھی پھوٹ رہا ہے نکل رہا ہے بیچ سے تو اسی وقت آپ اس کو دیکھ کر پہچان جاؤ کہ کس چیز کا پودا ہے اس کی شکل و صورت بھی بڑے پودوں سے کسی حد تک ملتی جلتی ہوگی لیکن یہاں پر انسان کے حوالے سے اور عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ جو جب حلقہ ہوتا ہے اس سے پہلے نطفہ ہوتا ہے اور بلکہ اس کے بعد جب مدغ بھی پہلی شکل میں ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو اس میں انسان کا کچھ صبر نظر نہیں آتا کہ یہ انسان بن سکتا ہے یہ انسان کی شکل اس میں پیدا ہو سکتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی جوک کو اسی مدغ کو شکر و صورت دیتا ہے جس میں آنکھیں ہیں کان ہے منہ ہے سر ہے پوں ہے یہ خوبصورت اس میں شکر و صورت نظر آتی ہے تو اسی لیے افماعہ خلق کا ناخر کہ دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ دوسری کوئی چیز ہے پہلے والی چیز نہیں ہے ایک تو اس لحاظ سے خل کا ناخر اور دوسرا خل کا آخر کہ ہر مرحلہ مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے الگ الگ ہوتا ہے پہلا مرحلہ صرف ایک قطرہ ہے دوسرا مرحلہ الگا ہے جمع و خون کی شکل اختیار کر گیا <coughs> تیسرا مرحلہ, مرحلہ اس کو مزوغہ بنا دیا یعنی شکلیں اس انداز سے تبدیل ہوتی جاتی ہیں کہ ہر شکل کا پہلی شکل کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا حتیٰ کہ مکمل ہوتے ہوتے ایک خوبصورت انسان بچے کی شکل میں وہ پیدا ہوتا ہے سمان شاہ نخل کا ناخر پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں ایک دوسری تشکل دیتے ہیں فتبارک اللّہ احسن الخالقین بس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کیا ہی بہتر ہے کتنا بہتر ہے وہ سب سے پیدا کرنے والا یعنی <تصفح> اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے اور جس انداز سے بیان کی ہے اس میں خود بخود انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین یہاں پر تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ چیز بتائی کہ وہ چیز کہے لیکن اگر کوئی عقل سے سمجھ بوجھ سے ان مراحل کو دیکھتا ہے جن مراحل سے اللہ تعالیٰ انسان کو گزار کر پیدا کرتا ہے تو خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت کا عظمت کا اس کو جو مظہر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہنے پر یعنی اس کی زبان خود بخود یہ لفظ کہنے پر مجبور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر خالق سب سے اچھا یعنی بنانے والا اس کو قرار دے تو وہاں فتبارک اللہ علیہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور خالقین کا بھی لفظ جس طرح پہلے ہم رازقین کا لفظ پڑا ہے یہاں پر بھی خالقین تو کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر زمانے کا کافر اعتراف کرتا رہا ہے اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر بیشتر جب اپنی توحید کا بیان کیا ہے تو اس میں اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا جسے بتایا ہے کہ کیونکہ اس میں کسی کافر نے کسی کسی زمانے کے مشرق کافر نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کو اور بھی ہے جو خالق ہو تو اس لیے خالق تو صرف اللہ ہے لیکن خالقین جو اللہ نے جمع کیا لفظ استعمال کیا ہے لفظ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی خالق ہیں تو اصل میں خلق کا لفظ جو ہے وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو عدم سے کسی یعنی کہ اس کی غیر موجودگی پہلے اس کا جو نام و نشان نہ ہو اس سے وہ اس کو کسی چیز کو ایجاد کیا جائے بنایا پیدا کیا جائے بلکہ کسی چیز کو بنانا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اخل و تیرہ مٹی سے جو ہے بعیدن اللہ انفوفی فون و تیرم اللہ کہ مٹی کا ڈھانچہ بناتے اس وہاں پر اخلقو اخلوقو قلف اسمال اور غلق یعنی ایک جگہ پر اللہ نے مخاطب کیا دوسری جگہ پر اپنے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں تو وہاں پر خلق قلف اسمال ہوا قرآن کریم میں ہی السلام کے حوالے سے حالانکہ انہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا صرف مٹی کا ڈھانچہ بنایا ہے اسی طرح جو تصویریں بناتے ہیں فوٹو بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو کیا کہا جائے گا جس طرح سے حدیث میں لکڑ بھی اسماتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہا جائے گا آہیو ما خلقتم آح ما خالہ جو تم نے بنایا تھا انہوں نے پیدا تو کچھ نہیں کیا جو تم نے بنایا تھا اس کو زندہ کرو اس میں روح ڈالو یہ ایک ان کو عذاب کے طور پر تو روح کہاں سے ڈالیں گے اور یہ عذاب کے طور پر ان کو بعد قیامت کے دن کہی جائے گی اس سے دوسری حدیث میں اسی تصویر کے حوالے سے غلط رماتۂ حدیث قدسی میں من عظم مزاحبیہ خلوقو کا خلقی اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو میری تخلیق کی طرح خلق کرتا ہے بناتا ہے م... کہنے کا میرا مقصد ہے کہ خلق کا لفظ جو ہے ضروری کس چیز کو پیدا کرنے کے حوالے سے ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ تو صرف صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کسی <تصفح> کی یہ صفت نہیں ہے اور کسی کافر نے بھی آج تک اس میں کوئی شک نہیں کیا یا اس کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن خلق کا لفظ ہے خالق کا لفظ کس چیز کا بنانے والے کے استعمال ہوتا ہے <تصفح> تو اس لیے خالقین کا یا جمع جو اس انداز سے آئی کہ لوگ جو بناتے ہیں چیزوں کو چاہے شکر بناتے ہوں یا چیزوں کو جیسے بھی تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے ان میں سے بنانے والا سما کمبا تم اس کے بعد پھر ہو مرنے والے فوت ہونے والے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے یہ سارے مراحل سے گزار کر اس کو پیٹ سے نکالتا ہے جس جب مراحل کا ذکر ہوا پیٹ سے نکلتا ہے بچہ بن کر پہلے وہ بچہ ہے بڑھتا ہے لڑکپن کی عمر آتی ہے جوانی کی عمر آتی ہے جوانی کے اوپر ادھیڑ او بناتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اور یہ سارے مراحل <coughs> یعنی کے گزرنے کے بعد یہ انسان کے عموماً سارے مراحل ہیں اور انہی مراحل میں سے کسی مرحلے میں وہ کیا ہوتا ہے موت سے دوچار ہوتا ہے کو بچپن میں ہی کو لڑکپن میں کوئی جوانی میں کوئی پر میں اور کوئی بوڑھا ہو کر اسی فما سمعین یتون اور یہاں پر لام لگا کر تاکید کر دی کہ یہ وہ حقیقت موت کی کہ جو تم اپنی آنکھوں سے ساں دیکھتے ہو جس میں تم کو کوئی شک نہیں ہے کہ مرنا ہے سبھی نے کہ پھر تم کو اس کے بعد مرنا ہے اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ سارے بڑھاپے تک کہ مراحل گزار کر بلکہ انہی مراحل میں سے کسی مرحلے پر تم کو اللہ تعالیٰ موت دے سکتا ہے اور تم کو یعنی کہ مار سکتا ہے تو اس انداز سے یعنی کہ انسان کا پیدا ہونا اور اس کا ختم ہونا دنیا سے جانا یعنی اللہ نے انسان کی ابتدا بھی اس کی دنیا سے انتہا بھی بیان کر دی اس کے بعد کیا ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے اور سلسلہ بند ہو گیا سما کم یومل قیامت تو ہاں پھر اس کے بعد آگے اس مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اس مرنے کے بعد کھڑے بھی ہونا ہے ہاں یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کا اللہ کے نبیوں اور کافروں کے درمیان اختلاف رہا ہے کافروں کا نبیوں کے ساتھ دو بڑی چیزوں پر اختلاف رہا ایک تو نبی کی ذات پر کہ یہ کیسے ہمارے جیسا بشر ہمارے جیسے انسان نبی ہو سکتا ہے اور دوسرا سب سے بڑی چیز توحید کے علاوہ جس کا ان سے اختلاف رہا وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا اس چیز پر ان کا اختلاف رہا مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے اور انکار کی دلیل کیا وجہ کیا ان کی اپنی عقل کے عقل سے چیزوں کو پرکھنا اور دیکھنا کہ یہ انسان جو گلی سڑی ہڈیاں بن چکا ہے رضا ریزا ہو چکا ہے اور اس کے ذرات بھی گم ہو چکے ہیں تو کیسے یہ انسان جو ہے دوبارہ کبھی زندہ ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی لیے سور یاسین کے آخر میں اللہ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا بطور بل علامہ صلی اللہ عسیخل کا میوہل اعظم الرمیم کہ انسان ہمارے ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا ہے اور کہتا ہے میوہ اِلغام اہ رمیم کہ ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اللہ نے جواب دیا کل لدیح انشاء الا اول مروح کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی ان کو پیدا کر سکتا ہے تو ان کا انکار جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا کسی حجت دلیل کی بنیاد پر نہیں صرف ان کے جو فاسد اور یعنی کہ ایک گمراہ کن عقل تھی اس بنیاد پر تو اس لیے بات کر رہے تھے کیلا تڑے یہاں پر مرنے کے بعد کیا فمایا میں قیامت ہی تو آسون پھر مرنے کے بعد ختم نہیں ہو گئے صرف سبند نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسی لیے قبر کے بارے میں یہ کہنا کہ آخری منزل ہے آخری ٹھکانہ ہے آخری جگہ ہے یہ غلط ہے قبر صرف ایک مرحلہ ہے انسان کے مراحل میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہوئے قیامت تک جانے کے لیے صرف ایک مرحلہ ہے کوئی آخری منزل آخری ٹھکانہ نہیں ہے <toss> آخرت کی پہلی منزل قبر ہے وہ تو وہ شک نہیں کوئی آخرت کی پہلی منزل جو ہے کیونکہ موت جو ہے یہ سبھی آخرت ہے منماتا فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قیام ہوگی اس کا حساب شروع ہو گیا اس کے لیے آخرت شروع ہوگی۔ حالک بات ہے کہ اس آخرت میں قبر کا حساب قبر کے معاملات اور پھر قیامت کے حساب قیامت کے بعد جو کچھ اس میں فرق ہے لیکن حقیقت میں سبھی آخرت ہی کے مراحل ہیں لیکن بات جو ہوئی وہ یہ کہ جو یہ کہنا کہ آخری منزل ہے آخری ٹھکانہ ہے عربی میں بال اوقات کہتے ہیں مصوح الاخیر تو اس کی اپنی آخری جگہ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اس کے بعد آود شعیط في الارض وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَاتٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَمْطُبُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون <تصفيق> ولقد خلقنا فوقكم واليقين هم نبدا كيات ماليوبر سبع طرائق سات وآسمان طرائق جو تبکتر در تبق ہیں یا رستو والے ہیں ماکن نا انخلق غافرین اور نہیں تھے ہم اپنی مخلوق سے غافل یا بے پرواہ فانزلامن سما اماں اور نادر کے ہم نے آسمان سے پانی یا یعنی بارش بے ایک معینہ مقدار کے ساتھ و عسکن ناحف پس اس کو ٹھہرا دیا عسکر ناک اس کو ٹھہرا دیا فی الحال زمین میں ب اننا اور بے شک ہم اعلیٰ ذہاب بم بہی لقادرون ذہاب بم بہ اس کو لے جانے پر لقادرون پوری قدرت رکھتے ہیں فنشا انا لقم بہی جناتن منقیل و اناب بس ہم نے انشا انا پیدا کیے لقم تمہارے لیے بہی اس پانی سے جنات باغات من و اناب کھجوروں اور انگوروں کے لقوںفی ہا فوا کی ہو قصیرہ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں وہ منہ ہاتھا اور ان میں سے ہے جو جن کو تم کھاتے ہو وہ شاہجہ رتن اور ایسے تخت بھی اگائے تخ جو نکلتے ہیں منتوری سینا تور سینا سے تمبو تو بد جو اگتے ہیں دہن کے معنی تیل کے ساتھ دہن کے ساتھ وہ سب اور کھانے والوں کے لیے ایک سالن کے طور پر صبح کے معنی سالن اور ان المفیل عبرا اور بے تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے سبق ہے کیا ہے سبق اور عبرت نسخہ کہ ہم تم کو پلاتے ہیں ممافی بتون ہا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے ولا کمفی ہا اور تمہارے لیے اس میں ان میں فائدے ہیں کثیرہ بہت سے اومن ہا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو تم کھاتے ہو وہ اور ان پر یعنی ان چوپایوں پر وہ آل الفلکی اور کشتی پر تحف تمہیں اٹھایا جاتا ہے سوار کیا جاتا ہے آئٹمبر سترہ سے بائیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا <coughs> فرمایا والا قد خلق رافو کا تم سبق اور ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر کیا سبا ترائق سات ترائق ترائق کے مختلف معنی آتے ہیں لغت کے لحاظ سے اور تفصیر میں ایک تو ترائق کے معنی طباقات جس طرح کہ دوسری آدمی اللہ علم ترق خالق اللہ صبا صباواتن طباقات کیا تمہیں دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے سات طباطن طبق یعنی ایک دوسرے کے اوپر <قش> تو ترائک کا ایک معنی کسی چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا ایک طبق کی شکل میں طبقے کی شکل میں <قش> اور دوسرا معنی اس کا تراک یعنی طریق سے رستے تو اور دونوں ہی معنی آسمانوں کے لیے مناسب ہیں وہ طبق تر طبق ہیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں اور تیراک یعنی رستے بھی ہیں رستے کن چیز کے ہیں کہ جہاں سے انسان کے اعمال زمین سے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین کی طرف آتے ہیں انسانوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد آسمانوں کی طرف سے گزرتی ہیں اور طرح طرح کی وہ چیزیں کہ جن کا ان آسمانوں سے گزر ہوتا ہے اس لیے یہ آسمان رستے بھی ہیں ترائت بھی ہیں ہماع و ماغ و خلق نافو کا اور اور ہم نے یقینا پیدا کیا تمہارے اوپر سات طبقوں والے آسمان یا وہ آسمان جو رستوں والے ہیں اور اس میں اللہ کی قدرت کا بیان کہ اللہ کن قدرتوں کا مالک ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ سات اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کرنے والے کی کیا قدرت کی عظمت ہے اور یہ اس عائد کے بعد کے جس میں فرمایا سماقم القیامت محسوم دونوں کی مناسبت بالکل واضح ہے کہ جب کافر جو ہے مشرق مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقلی طور پر ان کا یعنی کہ انکار کرتے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ کیسے انسان جو مٹی رد ہو چکا کیسے اس کو دوبارہ دندہ کیا جائے گا تو اللہ نے حجت کے طور پر دلیل کے طور پر یہ بیان کیا کہ تم اس چیز کو مشکل سمجھتے ہو اور تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے تم کو پہلے کیسے بنایا یہ ساری اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے اور اگر اس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ تو چلے ممکن ہے کہ ایک چھوٹ یعنی کہ تو اس کو دیکھو کہ کتنے بڑے آسمان ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو جو اتنے بڑے آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کی ہے کہ آسمانوں کی پیدائش آسمانوں کے اتنا بڑے ہونا ان کو پیدا کرنا ایک بہت بڑی حجت اور دریل ہے اللہ کی قدرت اور عظمت کی تو جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے تو یہ مناسبت ہے کے کی سابقائد کے ساتھ کہ ہم نے یقیناً پیدا کیے تمہارے اوپر سات بڑے آسمان یعنی سات طبقوں والے آسمان ماکان الخل قافرین اور ہم اپنی مخلوق سے اپنی پیدا شدہ چیزوں سے کوئی غافل نہیں بے خبر نہیں کہ وہ کہاں جا رہی کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے <تصفح> تم سمجھتے ہو کہ کے مٹی مل گیا وہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورت سوچ میں کیا فرمایا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کس زمین کے ذرے میں جا کر وہ انسان مل رہا ہے ہاں جی انسان کا کون سا حصہ زمین کے کس ذرے میں جا کے مل رہا ہے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں یہ تو انسان ہے کہ جس کے اس ذرات کو جاننا ایک بہت ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ تو اس پتے کو جانتا ہے جو کسی درخت کے ساتھ لگتا ہے اور وہ پھر پتا گرتا ہے اور کہاں گرتا ہے اور گرنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتا دیکھتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم مر کے مٹی مل گئے اور بات ختم ہو گئی یعنی گم ہو گئے کون اسے پیدا کرے گا کون اسے نکالے گا تم یہ سمجھتے ہو تو اللّہ مات الخلق غافرین کہ ہم اپنی مخلوقات سے بے خبر نہ تھے نہ تو بنا کے ان کو ایسے چھوڑ دیا کہ جو کرتا رہے جو کچھ کرتا رہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور عموماً بال اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیاوی طور پر انسانوں کے لحاظ سے کسی کے زیادہ بچے ہوں تو بعض اوقات بچہ کدھر گیا کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں کسی کے انڈر کو زیادہ لوگ ہوں تو زیادہ اس کا ان پر توجہ نہ ہو تو کیا ہے کون کدھر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے کچھ اس کا علم نہیں تو اس انداز سے لوگ اپنے عقلوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بھی یہ چیز اگر کوئی بہت زیادہ کثرت میں ہو تو اس کے ایک ایک چیز کا دیکھنا اس پر توجہ دینا ایک بڑی مشکل چیز ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنی مخلوقات میں سے کس کس کو دیکھتا ہوگا کس کس کے حالات کو جانتا ہوگا تو کس کا حساب کرے گا کس کا نہیں کرے گا کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا سارا کچھ <coughs> تو انسان اپنی محدود عقل سے بعض اوقات ان چیزوں کو بعید سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کا پورا پورا حساب اس کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا حساب لے گا تو بعض اوقات اپنی عقلی گھوڑ گھوڑے گھوڑے دوڑا کر ان چیزوں کو باعد القیا سمجھتا ہے اپنی عقل سے دور سمجھتا ہے اللہ ہے کہ تم نے سمجھو کہ ہاں اپنی مخلوقات کو پیدا کر کے ان سے بےخبر ہو گئے ہیں بلکہ ہم ان کی ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں والدمات و سو سو بھی نفسو ظاہری حرکات اس کی جو ہے وہ ہے اس کے دل کے وسوس و خیالات کو بھی جانتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی تمبی انسان کے لیے انسان کے لیے بہت بڑی ایک وارننگ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس قدر انسان کے اوپر باریکی کے ساتھ نظر رکھنے کا ہے اس پر توجہ دینے کا ہے اس کے ایک ایک بات کو جاننے کا ہے تو کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی اور اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ سیدھا کر کے چلانے کی تو اس کو کہ ہم اپنی مخلوقات سے جب پیدا شدہ مخلوق جو ہے انہیں بے خبر نہیں ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے کیا کر رہی ہے اور مرنے کے بعد ان کا کیا ہو رہا ہے کدھر جا رہے ہیں ہم ایک ایک چیز کو جانتے ہیں اس کا ریکارڈ ہے محفوظ ہے اور ہم اس کا پورا حساب لینے والے ہیں پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بھی اور نعمتوں کا بھی ہے۔ فماتا ہے امام ام بقدر اور ہم نے نازر کی آسمان سے پانی بے ایک معلوم شدہ مقدار سے خاص کر ناحفل ارت پس اس کو ٹھہرایا زمین میں تو بارشوں کا جو نازل ہونا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی جو مقدر شدہ تقدیر ہے متعین شدہ اس کی مقدار ہے اس کے مطابق ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یہ صرف دنیا پرست لوگوں کے مادہ پرست لوگوں کے فلسفے ہیں کہ کبھی بارش زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی بارش زیادہ ہونے کے اسباب کیا ہے اور کم یا نہ ہونے کے اسباب کیا ہے یہ ساری ان کے صرف ذاتی ان کے اٹکل پچو ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ورنہ ہر چیز بارش کا بھی ہونا نہ ہونا کم زیادہ ہونا یہ صرف سبھی کے سبھی اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے بارش زیادہ ہوتی ہے جہاں چاہتا تھوڑی ہوتی ہے اور ایک حدیث میں ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہر سال ایک اللہ نے مقدار اس کی رکھ رکھی ہے اس مقدار کے ساتھ ہو رہی ہے ہر سال اسی مقدار سے ہو رہی ہے اسے کم زیادہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے یعنی کبھی کسی جگہ پر زیادہ ہوگی کسی دوسری جگہ پر کم کر دی اگلے سال جہاں زیادہ ہوئی تھی کم کر دی پہلی جگہ پر زیادہ کر دی کسی جگہ پر بارش ہوئی نہ اور کہرسالی پڑ گئی اور دوسری جگہ پر بارش زیادہ کر دی اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے اس میں حکمتیں ہیں بندوں کے امتحانات بھی بندوں کے آزمائشیں بھی اور مختلف طرح کے اللہ کی جو بھی اس میں حکمتیں ہیں لیکن یعنی بارش کے حوالے سے اللہ نے اس حدیث میں اس روایت کے مطابق کیا ہے کہ اس کی مقدار اللہ کے ہاں اللہ نے مقدر کر رکھی ہے اور وہ اس کے مطابق ہو رہی ہے الگ بات ہے کہ کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو یہ ساری چیزیں اور یہ بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ تو اس لیے تو یعنی کہ یہاں پر اس اس بات کا رد بعض اوقات کے جو کافر یا کوئی ملحد کہہ سکتا ہے کہ بارشیں ہو, کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ کہ یہاں بارش کی کمی ہوگی پانی کم ہو گیا کس طرح کی چیز ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے اور مایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز اس کے خزانے ہیں مما منش منش الََََََََََََّ دنہ خزہ کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں ممان النظر اللہ بقر معلوم لیکن ہم صرف اس کو ایک معلوم شدہ مقدار سے نادر کرتے ہیں چاہے بارش ہو کوئی رزق ہو کچھ بھی ہو تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے وسیع وسیع خزانے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت بندوں کے امتحانات کے آزمائشوں کے اور مختلف طرح کے اللہ کے جو مقاصد ہیں اس کے پیش نظر اس کو ایک یعنی کہ محدود مقدار سے ایک متعدد مقدار سے نازر کرتا ہے تو یہاں پر بھی وحمد من السماء امام بے قدر اور ہم نے نازک کیا آسمان سے بارشوں بادلوں سے پانی ایک مقدار سے از کر ناحفل پر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمت بارش ہونے کے بعد ایک دوسری بڑی نعمت اس پانی کا زمین میں ٹھہر جانا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں اس نعمت کا ذکر کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو پانی سارا نکل جاتا بارش ہوتی اور اس بارش کے پانی میں سے تم کچھ بھی حاصل نہ کر پاتے ہاں جی وہ بھی ہے چاہتے تو اس کو کھارا کر دیتے چاہتے تو اس کو زمین میں اتار دیتے کو تم نے دیکھا کہ تمہارا پانی جو ہے وہ زمین میں اتر جائے نیچے پہ آتی تو کون ہے جو تمہارے بہتے ہوئے چشمے لائے تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر لیکن اس کی نعمت ہے کہ بارش بھی برسائی اور اس بارش کے پانی کو تمہارے لیے ٹھہرا بھی دیا کوئی تالابوں کے اندر کوئی حوزوں کے اندر کوئی زمین کے اندر جذب ہو گیا اس کو چشموں کے ذریعے نکال دیا کوئی زیادہ گہرائی میں چلا گیا اس کو تم کنوؤں کے ذریعے نکال لیتے ہو کنویں کھود کر ٹیوبلوں کے نکال لیتے ہو تو مختلف انداز سے اللہ تعالی نے جو پانی کو محفوظ کرنے کے طریقے رکھے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو جس بتا بتایا ہے کہ بارش ہو بھی جائے تو زمین کے اوپر سے پانی سارا کا سارا بہ جائے ندی نالے بن کر اور سمندروں میں گر جائے اور تم اس پانی کو پھر ڈھونڈتے پھرو <تصفح> تو اس ہے مایا فاس کرنا حفیل عرب تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس پانی کو ٹھہرانے کی اس پانی کو محفوظ کرنے کی عمان تم رہو بھی خاج نین حتیٰ کہ دوسرے میں کیا فرمایا کہ تم اس کو جمع کرنے اس کو اسٹور کرنے یا اس کو محفوظ کرنے کی تواری قدرت نہیں ہے یہ ہم ہیں جو کر رہے ہیں تو <تصفح> ماحفاس کرنا حفل اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ان اعلیٰ بمبہ قادرون اس لیے آگے فرما دیا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو لے جائیں اس کو لے جانے پر اس کو بہا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ ٹھہرے ہی نہ اور تمہارے کسی کام نہ آ سکے اور اسی لیے اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی تین طرح سے مثال دی یعنی اپنے لائے ہوئے جو آپ کے علم ہے ہدایت ہے اس کی مثال زمین اس زمین سے دی کہ جس کی تین طرح کی خاصیتیں ہیں ایک وہ زمین ہے جو چٹیل ہے سخت زمین ہے بارش ہوئی پانی اس کے اوپر سے سارا گزر کے چلا گیا اور نہ اس نے کچھ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی انسان کے لیے فائدے کی کچھ چیز چھوڑی <coughs> اور کچھ وہ زمینیں ہیں جو بارش ہوتی ہے زرخیز ہیں پانی جذب کرتی ہیں اور نہ اگاتی ہیں کچھ وہ زمینیں ہیں جو زرخیز تو نہیں ہیں لیکن یا تو پانی اپنے اوپر ٹھہرا لیتی تابو تالابوں کی شکل میں یا اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور چشموں کے اس طرح سے نکلتا ہے تو یہی انداز ہے لوگوں کا آپ کے لائی ہوئی ہدایت اور آپ کے لائے ہوئے علم کے ساتھ کہ کچھ وہ ہیں کہ جو دین سے منہ پھیرے ہوئے اس بار اپنے چٹکیل زمین کی طرح جس پر بارش ہوئی اور ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور کچھ وہ ہیں جو اس علم کو سیکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کے آگے فائدے بھی لوگوں کو دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن خود کو فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس زمین کی طرح کے جو پانی ٹھہرا لیتی ہے لیکن خود اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت فنشا انا لقمب ہی جنت میں نقی اس پانی کو نازل کر کے ہم نے کیا کیا انشا انالکم بھی تمہارے لیے دیکھیے کم لقم کا لفظ جو بار بار یہاں پر آ رہا ہے آگے بھی آئے گا یہ ساری کیوں ہے انسان کو ان نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ چیزیں ہم نے سبھی تمہارے لیے کی ہیں ہمارا اس میں کوئی اپنا کو فائدہ نہیں ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے یہ سبھی کچھ تمہاری خاطر ہو رہا ہے اور یہ چیز بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اللہ کی میرے اوپر کیا نعمت ہیں اللہ کے کیا احسانات ہیں اور میں ان نعمت و احسانات کا کیا بدلہ دے رہا ہوں ان کے مقابلے میں میں کیا کر رہا ہوں تمہارا فنش آنا لقُم بھی ہی بس ہم نے تمہارے پیدا کر دی اس سے جناتین باغات منقیرِ آناب اور انگوروں کے لکوں فی ہوا کی ہو کثیرہ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں یعنی ان باغوں کے اندر کھجور کھجور و کے علاوہ بھی امن ہاتھ اور میں سے تو جو تم کھاتے ہو کیا مقصد اس سے پہلی بات تو جس طرح ذکر آتا رہتا ہے اکثر انگوروں اور کھجوروں کا اس کی وجہ کے عربوں کے ہاں سب سے بڑے اہم پھل یہ تھے جو پھل بھی ہیں اور خوراک بھی ہیں اس لیے یہاں پر فرمایا امن ہاتھ ان میں سے ہیں جن کو تم کھاتے ہو تازہ بھی کھاتے ہو اور خوش کرنے کے بعد ان کو خوراک بنا کر بھی کھاتے ہو تو فرمایا تو کھجور و انگوروں کا ذکر اس لحاظ سے بھی کہ ایک تو یعنی کہ وہ عربوں کے اہم ترین پھل ہیں جو تازہ بھی اور خشک ہونے کے بعد بھی خوراک کے طور پر کھائے جاتے ہیں اور دوسرا ان کے اندر جو اللہ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں انسان کے جسم کے لیے طرح طرح کے جو فائدے جو عموماً دوسرے پھلوں کے اندر نہیں ہوتے تو اس لیے اور ویسے بھی خصوصاً کھجور کا درخت کہ جس کو اللہ نے جس کی مثالیں دی ہیں ایمان کے ساتھ مومن کے ایمان کے ساتھ اس کی مثال دی ہے کہ یعنی کہ مومن کا ایمان کیسا ہے اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی شاخیں اوپر بلندی میں ہیں آسمان میں ہیں اور جڑیں اس کی زمین میں مضبوط گڑی ہیں اور وہ ہر وقت پھل لاتا ہے جو تازہ اور بڑا عمدہ ہوتا ہے تو یعنی کہ کہنے کا مقصد اس سے مراد کھجور ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ تو کھجور کے جو فائدے بذات خود بھی ہیں اس کے پھل کے علاوہ تو اس لحاظ سے زیادہ تا ان کا ذکر آتا ہے نقومفی ہاں فواہ کی ہو تمہارے لیے اس میں ان باغ یعنی کے ان باغوں کے اندر بہت سے پھل اور بھی ہیں کھجور ونگوروں کے علاوہ و منہ ہاتھا اور میں سے جن کو تم کھاتے ہو وہ شاہجہ راتن تخر جو اور وہ درخت بھی پیدا ہوتا ہے اس پانی سے کہ جس کو یا اس درخت کو ہم اگاتے ہیں تخر جو منتوری سعینا جو نکلتا ہے تورے سعین سے <coughs> تور سینا کیا ہے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی تو سینا پہاڑ میں اور بعض کہتے ہیں نہیں تور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس پر درخت اگتے ہیں <تصفح> کیونکہ پہاڑ دو طرح کے ہیں بعض اوقات پہاڑ بالکل شٹیل ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی نباتات کو دیکھیے پودے وغیرہ کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. اور بعض ایسے پہاڑ جو عموماً مٹی کے ملے ہوتے ہیں پہاڑ پتھر اور مٹی تو جس پر عموماً درخت اگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس پر درخت اگتے ہوں تو یہاں پر کس درخت کا ذکر ہو رہا ہے بشاج رتن تخر جو منتوری سینا وہ زیتون کا درخت کیونکہ اس کے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے سینا کی طرف اور سینا شام کا علاقہ کہ جو سب سے زیادہ جہاں پر پیداوار کس چیز کی ہے زیتون کی ہے وہاں پر زیتون کے درخت قدرتی طور پر اگتے رہتے ہیں رستوں میں روڈوں پر جو اس طرح سے ہر جگہ پر قدرتی طور پر اگتے رہتے ہیں یعنی بغیر کسی کے اگانے کے جس طرح کے بعد علاقوں میں اور اس طرح کے درخت اگتے ہیں تو وہاں پر زیتون کے اس سے اب اگر جگہ زیتون کے درخت اور بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اگ رہے ہیں اور زیتون کی پیداوار ہو رہی ہے خصوصاً جس طرح اسپین وغیرہ میں ہے لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اصل اس کا مرکز جو ہے اصل اس کا جو ہے جہاں سے اس کی پیداوار شروع ہوئی ہے وہ شام کا علاقہ ہے یہ سین تور سینا ہے تو اس لیے اس درخت کو اس کی طرح منسوخ کیا گیا کہ وہ درخت جو تور سینا سے اگتا ہے کہ اصل اس کی پیداوار وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر پھیلتے پھیلتے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو پہنچی ہے تو وہ درخت جو پیدا ہوتا ہے تورے سینا سے یعنی زیتون کا درخت اس کے کی کیا فائدے ہیں <تصفح> تمبوتوبدہن جو تیل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے <تصفح> اور تیل کی پیداوار کے لیے تیل کے نکلنے کے حوالے سے زیتون سے زیادہ کوئی یعنی کہ پھل نہیں کوئی چیز نہیں کہ جس میں تیل نکلتا ہو یعنی کہا جاتا ہے کہ اس پھل کے اندر سیونٹی پرسینٹ تک تیل ہوتا ہے یعنی جو باقی اس کا گودا وغیرہ ساری چیزیں بہت تھوڑی اس قدر تیل اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر کہ وہ درخت جس کو جو پانی سے پیدا ہو رہا ہے جس کی نشو و پانی سے ہو رہی ہے پانی سے بڑھ رہا ہے تو کس طرح اسے اس کے پھل سے اس اتنی مقدار میں تیل نکل رہا ہے کہ جو پانی سے بالکل ایک الگ تھلگ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس میں قدرت کا بیان اور پھر اس میں اللہ تعالی نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس تیل کے اندر زیتون کے تیل کے اندر کیا ہے تب تو دہن کہ وہ تیل نکلتا ہے جو تم دہن کے طور پر استعمال کرتے ہو دہن کس کو کہتے ہیں ہر چکنائی والی چیز کو چکنائی والی جو چیز ہوتی ہے اس کو دہن کا نام دیا جاتا ہے تو وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری دہن کا چکنائی کا کام کرتا ہے تو اور وصب غلٰین چکنائی کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ کھانے والوں کے یہ کیا ہے سالن ہے تو زیتون بذاتے خود بھی اس کا پھل بھی اور اس کا تیل بھی یہ دونوں ہی یعنی کہ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور کھا یعنی کہ سالن کے طور پر بھی زیتون کا جس طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ اگر سبز ہے تو اچار کے شکل میں اگر وہ کالا ہو چکا ہے پکرے کے بعد اس طرح سے اس کو ان کے اس کو اس کو بھی کھایا جاتا ہے بتاتے خود زیتون کا پھل ایک یعنی خوراک کے طور پر یا کھانے کے ساتھ یا سلاد میں اور اس کا تیل تو خاص طور پر عربوں کے ہاں ایک بہترین سالن ہے صاحب کا زمانوں سے لے کر عربوں کے ہاں بہترین سالن ہے کہ براہ راست تیل کے ساتھ کھانا کھانا تیر تیل کے ساتھ روٹی کھانا بغیر کسی اور چیز کو اس میں ملائے تو ایسے وصب علین کہ کھانے والوں کے لیے ایک سالن کا کام دیتا ہے تو زیتون کے اندر جو اللہ نے طرح طرح کے فائدے رکھے ہیں اور پھر مزید و رقم فلانعبراہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اس میں کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک عبرت اور سبق ہے چوپایوں میں مویشیوں میں اور نام کل مویشیوں کے لیے چوپاؤں کے لیے تو ان میں تمہارے عبرت اور سبق ہے کیا عبرت اور سبق ہے نسخے کو ممبافی بطونہ کہ ہم تم کو پلاتے ہیں جو کچھ ان میں پیٹ ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے یہاں پر تو صرف اتنا بیان کیا اور اس سے پہلے ہم صورت نحل میں کیا پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس میں سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے اندر سے نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص اور یعنی کہ خوشبودار اور ایک اچھا یعنی اچھے ذائقے کا دودھ تم کو ہم پلاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کا مظہر ہے کہ کہاں گوبر کی بدبو کہاں خون کی رنگت اس کی کیفیت اور کہاں ان کے درمیان سے یہ دودھ کا نکلنا جو اپنے ذائقے اپنی خوشبو اپنی رنگت ہر لحاظ سے جس کا کوئی ان چیزوں کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس میں قدرت کا مظہر ہے تو کو میں ہم تم کو پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے اور یہ خصوصاً اس ماحول معاشرے کے لیے کہ جہاں پر اور نیمتیں نہیں ہوتی تھیں بعض اوقات صرف سوائے ان کے لیے کھانے پینے کو ان کی خوراک کا صرف کے ذریعہ کیا ہوتا تھا جانوروں کا دودھ اونٹری کا دودھ ہے بکری کا دودھ ہے صرف اس دودھ کے سوا ان کے سوا ان کے پاس کوئی ذریعہ غذا کا نہیں ہوتا یا کھجور ہے اس کے ساتھ دودھ ہے تو اس لحاظ سے ان کے ایسے جگہ پر یا ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر کتنی بڑی نعمت ملا کنفی ہاں منافی ہوں کثیرہ اور پھر ان چوپاوں مواشی میں تمہارے طرح طرح کے فائدے ہیں بہت سے فائدے ہیں ان فائدوں میں اس پر سوار ہونا اس پر سامان لادنا اور مختلف طرح کے ان سے کام لینا اور منحاطہ اور پھر آخر میں ان کو دبا کر کے تم کھا جاتے ہو یہ سارے اللہ نے ان مویشیوں کے اندر ان چوپاؤں کے اندر تمہارے جو فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیم اور کتنے بڑے ان مویشیوں کو تمہارے جو تابے کیا ہوا ہے تمہارے انڈر اس کو کر کے چلایا ہوا ہے اس طرح پہلے ایتون پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم مسخر نہ کرتے تو تم ان کو اپنے تابع نہ کر سکتے وہ علی ہوا تحمل اور ان پر ان چوپایوں پر ان مویشیوں پر اور کشتی پر تم کو اٹھایا جاتا ہے ایک مزید اللہ کی نعمت چوپایوں کا جب ذکر کیا اور اس میں ایک نعمت سواری کرنے کی ہے تو اس ان کی سواری کے ساتھ ہی کشتی کا سواری کا ذکر بھی کر دیا کہ چوپایوں پر جو سواری کی نعمت ہے وہ تو ہے لیکن اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ کشتی پر سواری کی کہ ایک تو کشتی پر سواری کے لحاظ سے اس پر پرسکون ہونا چوپایوں کی نسبت کہیں زیادہ دوسرا اس کشتی کا بڑا وسیع ہونا اور تیسرا اس کشتی کا پانی کے طے پر چلنا جو اللہ تعالی کی ہر چیز اس میں سے ہر چیز اللہ تعالی کی قدرت کا اس کے یعنی کہ اس کی عدمتوں کا پہلو ہے اور انسان کے اوپر اللہ تعالی کی جو نعمتوں کا اس میں انداز ہے جس طرح پہلے بھی صورت حج کے آخر میں ہم اسی چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ کشتی جو ہے اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا کچھ اس میں اللہ تعالی کی قدرت کے اس میں مظہر اور پہلو ہے <coughs> بل قد خلقنا فوقكم سبع